عليه اعوذ بالله من الله والسلام دين له الله الله لا اله الا الله الله انا سيدنا کتاب من کا بل لب رہا ہے نظارے کا حل اس سے پہلے کیا ہے حبیب کی کتاب من کا بھی لب رہا ہے نظارے کا حل لاتا تھا لاماتا تب ملاق ہے اللہ اللہ عم شخلی صدری ویسٹری محبوب غزم السانی کر ان کو یاد میں نے پڑھی پہلے الخاف کو یاد نہ آیا پہلے خاصی ٹکڑا سے یاد آ گیا اس میں پروایا کیا ہے کہ آپ لوگوں پر جانے والے حالات ہیں ان کو پہلے سے ہم نے یا ایک کے میں لکھ رکھا ہے اور یہ ہزار سال پہلے لکھنا اس کا یہ اللہ دوارہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے یہ مشکل نہیں اور یہ اس کا ایک فائدہ تو میں بتایا دیتے ہیں وہ یہ ہے جو چیز جی ضائع ہو جائے فوٹ ہو جائے آج اس پر تمہیں میں اب شو اور خوف تکلیف نہ ہو اور جو کوئی تمہیں مل جائے اس پر تو اس وجہ تمہیں تو میں بڑائی کے بڑھ یہ محسوس نہ ہو بارہ کو اٹھارہ سالہ زبردست ہے مستقبل کے آنے والے آلات کا لکھا جانا ہر ایک آدمی یہ بھی کام کرتا ہے اس کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے آئی پلان ہوتا ہے ٹین پلان ہوتا ہے منصوبہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی منصوبے لکھا ہوا ہوتا ہے کیسے ایسے ہوں گی بعض اوقات ہم منصوبے بناتے الیکٹرڈ منصوبہ بندی جب ہم کرتے ہیں نا مسئلہ علاج کا آپ کرنے ہمارا علاج کے شوبہ ہے آج مسئلہ علاج کے شو ہے میں نے گائے ساتھ بولی یہ پانچ دنیا ہیں اور یہ اس کا علاج ہے چلتا رہے گا آپ نے سب آڈمیٹ کو بطور کنسلٹنٹ میں لیکن آپ اس میں لے لیا کتاب لکھا ہوا آ گیا تو وہ منصوبہ بندی کر لیجیے ایک مہینے تک یہ علاج چلے گا اور ساری دنیا خریدوا لی مریضوں سے آپ اسے شروع کر دیا اور تیسرے دن میں راؤنڈ کیا تو مجھے پہلے دن سے بات کا پتہ تھا کہ فلانی دوائی میں اس پہ شامل کر رہا ہوں تو اس کا یہ سائڈ ہوتا ہے تیس تیسرا دن وہ ظاہر ہوتا ہے اگر تو ظاہر ہو گیا تو اس کو ہم بدلیں گے ظاہر نہ ہوا تو یہی چالو رہے گا چلو دوسری بات جو ہے وہ میرے دل میں ہے اور یہ پہلی بات جو ہے وہ لے کر اپنے سبا کی نائٹ پوری ہوئی ہوں ٹھیک ہے ضرور صاحب آپ خواب ادر ہے تو آپ کی شکریہ سو رہی تو اللہ تعالیٰ کی ضرور سے آج جو ہے وہ روای محفوظ ہے اور ایج کو مل کتاب آئے گے آئے اس اللہ تعالیٰ بات وہ چاہتے ہیں ماف کر دیتا ہے, ہے وہ اس کے پاس ہے ہارڈ ڈیسک آپ کی ہوتی ہے نا چیک تو سامنے آپ اسے چاہتے اس بار بار ہارڈ میں پتلی بات سے بڑی ہوتی سے وہ اپنے میں کی ٹائپنگ کرا رہا تھا بڑے بار سارا غائب ہو گیا رہا دنوں میں بارہ بارہ گھنٹے بر نے کام کیا تھا کچھ نہیں رہا وہ میں جسے جو ہوئے کا کمپور سینڈر کے انچارج کو برائے اور فکر نہ کریں میں ہارڈ ڈسک فیس کو نکال دوں گا کرتے کرتے سارا لاگ رکھیں گے تو اس کو تو پہلے میں پتا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گریش کے لیے نقصانات سامنے آنے لگے تو اس کو میں نے بدلنا ہے تو یہ جو لکھا اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ جو ہے محفوظ کی شکل میں ہے ملک کتاب کی شکل میں ہے کتاب قلم فقط اللہ کے پاس ہے اللہ محفوظ کا جو ہے تو وہ اس وقت کا آسمانی مدیال سے زمین کی درباس عام آدمی وجہ ہوتے ہیں سال پہلے فرشتوں کو اس قلم دے دیا جاتا ہے وہ سال کے لیے جاتا ہے اس میں ایسے مقابلے اللہ کے علی سارا اس بہت ہوتا ہے والا ہے تو اسکولوں سے میں یہ کافی پریشان ہو جاتا ہے پریشے چل پڑتے ہیں اگر مزہ اس کی طرف فون کے چلنے کے بعد پھر کافی ایف ہو جاتی ہے زمین کے اس میں بازار ہو جائیں اس رات میں تو لوگوں کو سچے خواب کی شکل میں منکشی ہو جاتی ہے ان کو آپ لگ جاتی ہے نہ اس میں سوال کرتے ہیں کس لکھا گیا ہو تو گھر کیوں نہیں جی کریں اور دو ملکوں برائی بچے سب بچے ہیں تو سب کچھ ہو چکا ہے اگر تو آپ کو پتہ ہے میں کب مرنا ہے تو مزے کو خدمت گنا کر سکتے ہیں کریں آپ کو پتا نہیں ہے تو اصل کی بات نہیں کو یاد ہے نماز پڑھا کرو ہم کیا پڑھا کر اللہ پڑھائے گا پڑھ پڑے اللہ تحف جگہ میں کھانے کے واقعہ نہیں کیا کہ اللہ تحفظ جگہ میں نکل رہا ہے کھانا اگر گاؤں کے میں نہ جائے گا گاؤں کو بچاؤ سارے نماز نماز کا پورا کرو رام مندر جی میں دعا کا دعا کرو اللہ مجھے نماز کرو کھانا کھا رہا ہوں دوستوں میں نے سے اللہ تعالیٰ کھڑے کھارے کی توفیق رہتے پہلے تو پیسے داخل کیے ہیں کافی کے مرت میں پھر چل کر آئے ہو پھر موالا اٹھایا رومر چاہا پھر اس کو نکل تو، تو ہوتی ہے جب آپ استاب توفیق جمع کریں تو سب توفیذ موجود میں آتی ہے کوئی گھر میں لگ نہیں تھی تو گھر پر اپنے بیٹے سے کے ویسے اگر لڑیاں بناؤ جنگل جاؤ لگڑیاں لے ماں ماں ٹوٹ مورسیا دور گھماؤ میں سر باندھ مشکل بناؤں گا میں سر پر لے کر تو بات تارا کے ناکام کا رکھتا سر اس لے کے چلو ٹھیک ہے مسالو کے ناکام کا کافی مشکل نہیں ہے کیونکہ گروڑ کو اٹھانا سر مشکل ہے کچھ گٹڑ بنایا جی وہاں پر اس کا آوازن سارا طرف ناکام نہیں بس بڑا ہوتا ہے ناکام دا کا کہ وہاں پر کہاں آیا ناکام تاکہ پھر بات جب کوئی امید نہ رہی تو سوچتا رہا سوچوں سے سوچا کہ یہ اونچا پتھر ہے اس پاگر میں گھسیٹ کر گٹڑ کو لے جاؤں اور خود نیچے کھڑا ہو جاؤں اور تھوڑا جھک جاؤں وہ کھینچ سر اور تو سب بس میں اٹھا دوں گا کیا بیڈ میں سوچتا رہا پھر میں پر کر رکھا سر میں نے نیچے اس کے کیا سر پر گھوڑا رکھا اور لے آیا ناکام کا تھا تو یہی تھا نا تصویر کرتا ہے تجیب حاصل کرنے کی تصویر کرنے کے بعد پھر آسندہ اور آدمی کے دہا تقدیر کیوں نے مجھے بلایا تو وہاں میں بہت بندی تقریر کی ہے کہ گم لاتا گنتا اس مضمون پر بڑا بات میرے پاس ہوتا ہے جمعہ کا دبت اچھا ہوتا ہے کیا اتنی لمبی تقریر کر کے جب میں نکلنے لگا افیاان کدو پاس کدو کرا اس کو تھا تو وہ کہہ رہا ہے تندور سی میرے ابھی قطر یا اس کو کہا جاتے ہیں کہنا کسان جو بالکل بجلی کی طرح شبل میں محسوس ہوئی اور ایس دن میں اس کا آیا ایسا بس جب تک نافذ نہ ہو تو تبدیل ہے جب تک بات نافذ نہ ہو جائے تو تقدیر ہے جب نافذ ہو گئی تو تقدیر تھی ہے اور تین ہے سارا راس بند ہے جب تک نافذ نہ ہو جائے تو تقدیر ہے جب نافذ ہو, ہو جائے تو تقدیر تھی بس آپ ادبی ساری مکمل کی اس کے بعد کچھ بھی اخل نہ ہوئی چوکی رنجان دل نہ آپ کی یہ اس پر آپ آزاد نہیں تو لہذا انسان اور بات جو میں نے آج جہر کرنی بھی ہوئی تھی کہ انسان پر جو ہاتھ آنے ہیں یہ تو کرو شدہ ہے لوگ لوگ کر رہے ہیں اور کون سا چھٹکارا اس کو ہے نہیں اگر اس بار کو لے بیٹھے کیوں آئے یہ کیوں آئے یہ نہیں آنے چاہیے تو نہیں آنے چاہیے تو سب میں کر دو رہے لوانی فالتو کرنا غزہ کر الگ ہے ساتھ میں نے ایسا کیا ہو کرنا ہوتا ایسا کیا کرنا ہوتا ایسا کیا کرنا ہوتا آگے بیس کہہ رہی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے میں نے ایسا کیا تھا ہونا ہوتا لا فان جن کروں کہ جو اللہ نے چاہ وہ ہوا اور یہ بلاؤ کرے اگر میں نے ایسا کیا ہوتا یہ تو ہمارا شیطان ہے یہ تو چکا ہے عمل ہے میں نے ایسے کیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا میں نے ایسے کیا ہوتا ویسے ہو جاتا میں نے ایسے کیا ہوتا نہیں جاتا تو وہ تک کر ہی نہیں سکتا تھا بات میں ایسے ہونا ہی نہیں تھا ایس ٹائم میں ہونا ہی تھا جیسے وہ ہو گئی زیادہ تھا تو یہ لے ہے کہ کیوں ہوئی تو یہ تو آپ نے انگزائٹی ڈپریشن اور مینٹل ٹینشن لے لی یہ تو آپ نے اس اضطراب اور اکثر گوی لے لی باتوں کا نا انگزائٹی ٹینشن اسٹریس بور ہونا ان کے مقابلے میں خاص میں بڑے پیارے ہوتے ہیں اس, اس طرح اس میں ہاتھ آپ سبز کی گئے اس طرح ڈپریشن تھے اس میں ہاتھ اب کو کہتے آپ سبز کی آپ کو کام کے مطابق ہوا نہیں آپ نے مفت میں اضمان اضطراب اور افسردگی لے لی اور اپنے لیے بیماری بیماری بنا کر بیٹھ گیا یوروپ کا واقعہ ہے اور پچیس سال پہلے اس کو ویڈیو ڈائجسٹ نے کوٹ کیا اس عمار کو بیان کر رہا کہ ایک یورپ میں ایک سائکیٹرس نے اپنے مریض سے کہا کہ کیا علاج کے لیے میں بھی لے ہوں تھو عرب بدوا میں جا کر کچھ دن گزاں عرب کے علاقے کے بدوا میں تو آ گیا بدوا میں رہنے لگا کیا ہوگا سکیٹر مجھ سے علاج کے لیے کہا ہوا تھا اب رہ رہا ہے جو زندگی کا مطالعہ کر رہا ہے کن پر بھائی جب تکلیف آتی تو تکلیف میں جمع ہو جاتے افسردہ ہوتے ہیں کوئی اس برداشت کرتے ہیں کورونا سے ایک آدمی کہتا مکھ تبک ایسا مکھ تبک سارے کہتے ان کا سارا غم اور پریشانی دھیر جاتی ہے اور کرتے رہتے کہتے مکھ تبکی چیز ہے جس میں اینزائٹی کا سردگی کا اور ڈپریشن کا کو اس کا علاج ہے کہتے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ لکھتا ہے یہ ساری لکھتا ہے کہ ایو ہوا کہ چیر کی بکریوں پر بیماری آئی اور رات کو دو بکریاں مر گئی یہ اٹھے گی اور بڑے صبح جمع ہوئے سارے تو بڑے پریشان تھے اور خوردہ تھے تو چھوڑے سے کوئی بات کر رہے تھے پھر انہوں نے آگے کا مت سب نے کہا مت سبق اور پھر یہ اٹھے انہوں نے صحیح سالک بکریاں دبا کی جو بیمار نہیں تھی اور ان کو زبا کر کے ان کا فوج تقسیم کر کے کھائیے سب خوش خوش چلے گئے اور ان کی ساری تکلیف دفعہ میں نے تو یاد آتی تو بکریاں کی مریض ہے ایک دن کو تکلیف ہے اس کو چھوڑو صحیح نے دبا کر دی اور مکتبہ سارے ٹھیک ہوں گے آج ان سے میں پوچھوں گا کہ کیا گار گزری ہے اور مکتبہ چیز کیا ہے اس طرح سے پوچھا گاچ اس طرح ہے ایک وہ بکری ہم سے جمع ہوا ہے کہ سب نے گاؤں بکریاں ماری مر گئی بہ مار ہوئی اس کی کیا وجہ ہے اسے لوگوں نے کہا اس یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور ہم پر اللہ کا آزاد ہے اس وجہ سے جو ہے یہ بدیا نہیں پھر کہتا ہمارے بڑے نے کہا کہ مرتبہ یہ تو لکھا ہوا تقدیر تو لکھنی تقدیر تھی اس کو تو کوئی اٹھار نہیں سکتا تو اور سب کو اس بات کے احساس ہوا گئی یہ تقدیر تو مت تبت بتائیے تو کہتا مت تبت جو لکھا ہوا تھا ما ایک تبتا مک تبہ جو لکھا ہوا تھا تو پر سب نے کہا تو میں اس بات کو ہے کہ لکھنی تصدیق تھی یاد پر ہم کرنے کی کیا ضرورت ہے تو بس ہم سب کو صحیح سارے تھی تو زبردست نے کہا کہ سر میں ہمارے بڑے بڑوں نے کہا کہ یہ اللہ کا دار ویسے چلے گا تم سب کا تو صحیح بکریاں ہم نے سب کا دیکھیے اللہ بکری بس جی السلام علیکم میرا کے پورا ہوا اور میں لفظ مقب بک کو اپنے علاج کے طور پر اپنے پاس ساتھ لے کر جا رہا ہوں میری ایگزائٹی ٹینشن اور ڈپریشن اور بیماری کو ایسے ہوئی تھی کہ میں کہتا یہ کیوں, کیوں ہوا ہے کیوں ہوا ہے کیوں ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور میرے ساتھ ہی ہوا ہے تو اس لیے ہوا وہاں کرتے ہیں نا ایک آدمی ہوں کو پانی پلانے کے لیے لے کر آیا ارت پاک کئی لوگوں نے ارت نہیں دیکھا گا اور بال لگا میں مدد بال گزوں کا نام کہ یہ جو ہوتا اس کیا رکن سے وہاں پر ایک منہ تھا جاتی مشین چلتی تھی یعنی چلا دے پھر پانی نکالتی تھی ان کو پانی پلانے کے لیے لایا پارت پر جو پانی نکالتا ہے کڑ کر کھڑ گڑ کی آواز آ رہی ہے آواز پردے والے نے کہا کہ اس کھڑکڑ کو بند کرو تاکہ میرا اونٹ پانی پیے اس کا کڑکڑ کو میں نے بند کیا تو پانی آنا بند ہو جائے گا چلے آ جائے اس کڑکڑ میں تو اپنے اونٹ کو گٹ گٹ پانی پلانے کا طریقہ سیکھا اس کڑکڑ میں اپنے اٹھ کو گٹ پانی پلانے کا طریقہ تو تو کڑ گڑ بند ہو گئی یہ کھڑکڑ جو ہے کبھی اباری ہے کبھی گم ہے کبھی دکھ ہے کبھی پریشانی ہے کبھی اجرت ہے کبھی درجتی ہے یہ تو زندگی کا کھڑ گڑ ہے ایک دو لیپ کے آدمی تو یہ اینگزائٹی ڈپریشن اور یہ یہشن ہے آج یوں سمجھے کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آدھات ہے جو ٹھیک حساب سے میں نے قبضہ نبرا اتنا عرصہ پہلے ماں کام نصیبت دن اللہ بین اللہ ابن بلائے یا دے صلح آگے جی ہاں خبر پڑ رہا ہے زمینوں آسمان میں اور فخ بارش جا جانا میں جو تکالیف آتی ہے تو یہ وہی ہے جو کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس بات پر راضی بے رضا رہنا اس شریعت کے کمر ہے راضی بر رضا شاست برقا آج راضی اللہ تعالیٰ کی قضاء پر شکر کرنا راضی رہنا اس کا جو ہوا سو ہوا اس کا جو ہے تو ہونا تھا لہٰذا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تخت بادشاہی کے تخت پر رکھے وہاں احمد اللہ کہہ کر اپنا حق نہ سمجھا کئی اللہ تعالیٰ سے بات آپ کو تم بترا ہو نہیں تاکہ اس کا تم اتراؤ نہیں جو تمہیں ملا ہے اور ان پر افسوس نہ گرا جو تم سے ضائع ہوا ہے جو ملا ہے اللہ سے بارہ مطالعہ نے دیا ہے تو اس کا شکر ہے میرا کوئی حق نہیں تھا میں کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوں مل جائے تو انسان دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتا کرنا کبڑ میں آتا ہے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک نے اپنے فضل سے دیا آنے وال میں جائے تو لے لے بادشاہوں کو تختوں سے اتار کے تختہ دار پر لے آئے کوئی پھولنے والا ہی یا حکومت کا سخت ہے اور حکومت کا سخت ہے یا پھانسی کا سخت ہے کے بارہ جو فیصلہ کر لے وہ روکنے پر قادر ہی نہ کوئی روک ہی نہیں سکے تو لا رہا جی سال میں اللہ سے بارہ بار رکھتا ہے اسی میں سا پر چھا کر رہنے کی آدمی آدر ڈالے ہیں اور میں کیسا سنایا تھا بچپن میں کہ ایک آدمی کسی بوڑھ بزرگ سے پیغمبر سے پوچھا کہ میرا میری روزی بہت زیادہ ہے میں چاہتا ہوں کم آؤں میں سے بند آ گیا تو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیے تھے خاص کر کے نے کھایا تو واپس آیا کوئی کبھی نہیں ہوئی انہوں نے کہا جی میں نے تو گھوڑے پر بیٹھ کر روٹی کھاتا تھا اور میرے روزی کوئی کم نہ ہوئی آپ نے تو بتایا تھا میں نے کہا آپ کیسے کھاتے تھے ہم نے کہیں دیکھے ہوں تو میں اللہ کی روزی اللہ تعالیٰ روزی کھا رہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر تو میں ایک سے گر اس کو کھا کر پھر تاکہ اللہ کی رحمت روزی یہ زمین پر میں جو ہے پیروں کے نیچے نہ ہے کہا پیرو روزنی کبھی کم ہوگی ہی نہیں جو اتنا تادر شادر ہے اتنا شکر والا ہے اتنا قبردان ہے پھر پھر آگے گئے تو ایک آدمی ایک بنگل پر ہے جو بدل پہ ہے اور اس ہے آتے ہیں میں چھپایا ہے تو کیونکہ صدر کے لیے اس کے پاس کپڑا پی تو اس نے کہا تھا میرے لیے دعا کریں گے مجھے حکم آیا کہ اس کو بہت کہا شکر کرا شکر کا شکر کریں اس لیے شکر کو مجھے دیا کیا ہے کہ شکر کروں سے تو ضور کی آندھی آئی اس کو اوپر پڑی ہوئی تھی اور اس کو اس نے اڑا دیا نان رنگ ہو گیا نہیں پر شکر کر کے خدا شکر ڈالی ہوئی تھی جیسے تیرے پشاد کے آلے جیسے شکل گھوستا اسٹول بہت سب ساری شاہتی شکر خرچہ تکاری فکر کروا انسان اپنی عقل کو سمجھ کر سمجھتا ہے اور اپنی روزی کو سب سے کم سمجھتا ہے تو میں, پر وہاں میری خیرہ پر میں تو میں بس وہ ہوں کہ میں اصل میں تو سمجھ بجات میں روزی مجھے کم ملتی ہے روزی آ رہی ہے اور بابو کہہ رہا ہے کالج میں پاکستان آپ سب بدلتے سم دم کا باتیں گھوم رہا تھا مجھے اچھی آئی ملے گا یہ افسر پہلے ہوتا تھا سم دم مش لگاتی ہے گڈ پاکستان سے محدود ایسے ان کی فائدہ تو ٹھیک نہیں پاکستان کو ٹھیک کرتا ہے تو سہایک آدمی یہ تھا کہ میں یہ کرتا ہوں اصلا تو ان کے برابر لیکن روز کے رو بچے کیوں کم دی جا رہی اس طرح نام لوگ ہو بچے کھیل رہے ہیں کل میں نا رہے ہیں پیر خوش ہو رہے ہیں اور ایک کم بیٹر ہوئے ہیں وہ بڑا ترق آیا نہ روشنی عطا کر روشن کر کے روشن کر دیں دور ہے واپس آ رہا ہے تو نہ روشن کر دوں تو بچا تو اس سے اتنا غور ہے کہ سب زندگی دوار دوار کی زندگی اس نے ترق کی ہوئی تو دادی نہیں میں سے رکھا تھا یا سڑک ہے نا یہ سب اختیار کے سامنے یہاں آتا یہاں ہوتے ہی رات مر رہے ہوتے ہیں اور پٹر رہے ہوتے ہیں سردی میں پوری ان کے سو یادیں ہوتی ہیں جس وزیر ہی میں جا کہ کے میں ان کے دعا مانگی کہ یاد نہ ان پر فضل فرباد ہے فرما رہا یاد نہ بہت دکھ سے تکلیف نہیں ہے یاد نہحمد واقع کے سب کے ان پر یہ فضل جیسے ہاں پر ایک کل پر ہوئی چھوڑے ڈال چور چھوڑی ڈھکو چھوڑی اور ڈاکے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہوتا ٹھیک یا پہ سب خوش نہیں کرے ایسے بالکل ٹھیک گزار کرنا بھی ان میں کچھ نہیں نے ساری مخلوق کو ایک اندازے میں رکھا ہے وہی سب کے لیے بہتر ہے لائد اپنی طرف ہر کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرے دُکھ دور کرنے کی قبض کرے پریشانیوں میں صاف دیں خراب پر جو صاف ہو رہا ہے باقی کیسے ایسے حالات ایک برات کا کسی کو نہیں پتہ یہ اللہ تبادلہ بہتر جانتا ہے اونچائے اپنی کا حالات اپنے دھیان کو چلائے ہم تو اپنی ہمت کے بقا اپنی طاقت کے بقا کروز کرتے ہوئے ہیں اپنے عمار سے انسانیہ نے کھانا کہ حضو پر اللہ کے حصو پورا کرنے ہے وہ قہل کریں گے باقی جو اللہ کا علم ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ اسی کو ماننا پڑے گا اللہ کے دار صحل کی توفیق